سو وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر ارش پر جلوہ افروز ہوا جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے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 امین بل ہی وصول ہی و فکار کم مستخل فینفی فلزین امنو مکول ہوں اجوم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 بینات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى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 اليوم جنات من تحتها فيها ذلك هو الفوز اللہ کون ہے جو اللہ کو نیک نیتی سے قرض دے تو وہ اس کو کئی گنا ادا کرے گا اور اس کے لیے عزت کا سلا یعنی جنت ہے جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے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 المل دینو تح کم لو م الحق وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها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 يضاعف لهم ولهم أجر كریم والذین آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم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 اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزینة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد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 اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤٹیہ من یشاء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 فلفی کم فی کت عل براہ ان, إن ذلك على الله يسير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 ان اللہ قوی ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور میزان نے عادل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور لوہا پیدا کیا کہ اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے زور بھی بہت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے بے شک اللہ زور آور ہے غالب ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ابلی النُّبُوَّةَ الق فم ہم وَكَثِيرٌ منہم فَاسِقُونَ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 وَآتَيْنَاهُمُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ میں کتب نلب تربان ف عطین البین امنو ان ہوں اجر ہوں وسیم فسقو پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے ایسا کو بھیجا اور مہربانی اپنے خیال میں اللہ کی خوش ندی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کا عجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولہی یؤتکم کفلین من رحمتی یؤتکم کفلین من رحمتی ویجعل لکم نورا تمشون بهی ویغفر لکم اللہ غفور اللہی لی اللہ پودشی وبلبی عدل و انلل فول بیا دل اچھی میں ش